وقیر الحبی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشرمۃ في وک قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انمال البنیات پچھلے درس میں نیت کے تعلق سے چار باتیں ہم آج اسی سے آگے سلسلہ ہم شروع کریں گے نیت کے بارے میں ہم نے پچھلے ہفتے میں دیکھا کہ ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے بغیر نیت کے وہ عمل عبادت دین اور طاعت نہیں بنتا ہے اس کے لیے ہم نے روزے کی مثال دیکھی کہ رات میں اگر آدمی فجر سے پہلے نیت نہیں کرتا ہے تو اس کا روزہ نہیں دو شہرت کے لیے کیا ہوا عمل ضائع ہو جاتا ہے ان عمل اعمال و اعمال کا دار نیتوں پر ہے یعنی اعمال کی قبولیت اور رد کے اعتبار سے اس عمل کا مدار نیت پر ہوتا ہے اخلاص ہے عمل قبول ہوگا ریاکاری اور شہرت کی طلب ہے عمل قبول نہیں ہوگا یہ دوسری چیز ہم نے دیکھی اس کے لیے ہم نے مثال دیکھی کہ قاری اور شہید اور سخی قیامت کے دن اللہ کے پاس جائیں گے اور اللہ ان کو نعمتیں گنوائے گا اور اس کے بعد ان سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا ہر ایک اپنے اعتبار سے کہے گا میں نے اپنی جان تیرے لیے دی تیرے لئے لڑا اپنا مال تیرے لیے خرچ کیا قرآن سیکھا سکھایا پڑھایا اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم سب نے جھوٹ کہا اور ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا یعنی اللہ کے لیے اگر عمل نہیں ہوتا ہے تو وہ نیکی بھی نہیں بنتا ہے تو نیت اگر صحیح نہیں ہے تو عمل صحیح نہیں ہے چاہے عمل کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو یہ دوسری بات ہم نے دیکھی تیسری بات اسی طرح سے یہ بھی دیکھا ہم نے کہ شہرت کے کی لیے کیا ہوا عمل ضائع ہو جاتا ہے چوتھی چیز ہم نے دیکھی کہ اعمال کی نوعیت میں ان کے مراتب میں فرق ہوتا ہے نیت سے جیسے ایک آدمی نماز پڑھتا ہے معاذ ابن جبل کی حدیث ہم نے دیکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھ کے جاتے تھے اور اپنی قوم کو چار رکعت نماز پڑھاتے تھے اور قوم کی نماز کون ہوتی تھی فرد اور ان کی کیا ہوتی تھی نفل. تو اب دونوں میں چار چار چارکتے پڑ رہے ہیں لیکن فرق کس چیز سے ہو رہا ہے نیت سے تو امال کے مراتب ہیں کوئی چیز فرد ہے اور کوئی چیز سنت ہے کوئی چیز نفل ہے تو اس عمل کی نویت طے کہاں ہوتی ہے دل میں ہے نیت سے تو امال کی نویت کا مرتبے کا فرق بھی نیت سے ہوتا ہے آج سے آگے ہم بڑھیں گے اس سلسلے میں پانچویں چیز یہ ہے کہ نیت سے مباحات عبادات بنتی ہیں یا تاعت بنتی ہیں کیا مطلب ہے کون بتائے گا جملہ کیا ہے نیت مباحات کو تاعت میں تبدیل کر دیتی ہے کیا مطلب ہے ہاں تو کیا جو چیز جائز ہے وہ اللہ کی عبادت نہیں ہے فائدہ ہے سو آپ چوری میں بھی فائدہ ہوتا ہے یعنی ایک ایسا عمل جو آدمی کے لیے جائز ہے اس کی مرضی پر ہے کرنا چاہے کرے نہ کرنا چاہے نہ کرے اور اس پر نہ کوئی ثواب ہے اور نہ اعقاب ہے اس پر نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی گناہ ہے ایسا عمل جس کو ہم مباح یا حلال کہتے ہیں یا جائز کہتے ہیں جو عبادات میں سے یا طاعت میں سے نہیں آتا ہے کہ تقرب کے لیے کوئی آدمی کر رہا ہے جیسے کوئی آدمی چل رہا ہو آپ اس سے پوچھیں کیوں چل رہا ہے بولے اللہ کو راضی کرنے کے لیے چل رہا ہے تو کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے چلنا بھی کوئی نیکی ہے لیکن نماز کے لیے چلنا حج میں سہی نیکی ہے کسی کی مدد کے لیے جانا نیکی ہے تو وہ نیکی کب بنا صرف چلنا نیکی ہے نہیں ہے. کیوں چل رہا چلنے پہ کوئی ثواب ہے نہیں لیکن چونکہ چلنے کے کی پیچھے کیا ہے نیت ہے تو وہ نیت اس چلنے کو کیا بنا دیتی ہے دیکھیں. ایک آدمی چل رہا ہے کیا ہر قدم پہ اس کو سواب ملتا ہے اور گنا جھڑتے ہیں اس کے لیکن نماز کے لیے جب چلے تو اور بازار کے لیے چلے تو, تو یہ فرق کیوں ہوا اب ایک آدمی گھر سے نکلا دیکھے دو آدمی نکلے گھر سے ایک آدمی نکلا بازار سے کچھ خریدنے کے لیے بس کھانا ہے مٹھائی کھانے کو جی چاہ رہا ہے بھائی گیا بازار میں خرید کے کھایا اس کے ہر قدم کے سلسلے میں کوئی ثواب ہے ایک آدمی نکلا بازار سے ہو کر گیا لیکن مقصود کیا ہے نماز ادا کرنا ہے اب اس کے قدموں کا کیا ہوگا ایک آدمی گھر سے نکلا بازار کے لیے بازار پہنچا وہاں پر مسجد دکھائی دی مسجد میں گیا جماعت کھڑی تھی جماعت میں شریک ہو گیا کیا یہاں تک جو قدم اس کے چلے ہیں اس پر اس کو جواب ملے گا ہاں ہاں گھر سے نکلا بازار تک گیا کیوں مسجد کو گیا نہ نا ثواب سے ثواب کا حصول کس چیز پر مبنی ہے کیونکہ بازار تک آنا اس کی نیت نماز کی نہیں تھی اس لیے وہ ثواب اس کو نہیں ملے گا جو نماز کے لیے جانے پر ہے وہ ثواب کیوں ہے چلنے پر ثواب کس وجہ سے ہے اس کی نیت شروع سے تھی نہیں کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے یا اس کی نیت ایسی کچھ ذہن میں نماز تھی ہی نہیں اس کی لیکن بازار میں گیا دیر ہو گئی نماز کا وقت ہوا آزان وہیں ہو گئی دیکھا پڑوس میں شامنی مسجد ہے جا کے مسجد میں چلا گیا اور نماز پڑھی اس نے تو بازار میں آیا تھا بازار کی نیت سے یا مسجد کی نیت سے تو اب سواب اس کو وہ نہیں ملے گا جو گھر سے لے کر مسجد تک ملتا ہے ہاں جہاں سے نیت بنا ہے وہاں سے چل کے جانے کا ثواب اس کو ملے گا جیسے کہ آدمی دن بھر دکان پہ رہتا ہے اور جیسی وقت ہوتا ہے نماز کا دکان چھوڑ کے نماز کے لیے جاتا ہے نماز پڑھ کے واپس آتا ہے اس کو ثواب کہاں سے ملے گا گھر سے دکان سمجھ میں آ رہی بات تو چلنے کا ثواب چلنا کوئی ثواب کی چیز نہیں ہے چلنے کا ثواب تبھی ملتا ہے جب آدمی کی نیت ہوتی ہے اب جو بازار کو گیا تھا وہ گناہ لکھا جائے گا گنے کی کیا بھی نہیں نا مٹھائی کھانے گئے تو بھائی بتایا نا شروع موبائل ثواب ہے اس پہ مٹھائی کھانے پر کون سی کمپنی کی مٹھائی کھا رہا اس کے حساب سے سواب ایسا کچھ ہے نہیں کہ کوئی آدمی کچھ اس کی رغبت ہے اس کی طلب ہے دل میں پلا چیز کھانے کو جی چاہ رہا ہے خریدنے کے لیے بازار گیا اس کی ضرورت ہے اس پہ کوئی ثواب نہیں اس پہ کوئی گناہ بھی نہیں لیکن نماز کے لیے جب جا رہا ہے اس پہ ثواب ملے گا تو چلنا آدات میں سے ہے آدت ضرورت ہے آدھی امور میں سے وہ عبادات میں سے نہیں ہے لیکن چونکہ اس کی نیت اس کے پیچھے چلنے میں اچھی ہے وہ چلنا ثواب بنے گا اور اگر اس میں نیت اس کی بری ہے تو اس کے لیے وہ چلنا کیا بنے گا گناہ بنے گا سمجھ میں آ بات ٹھیک ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیے اب اساری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معذن کئی فر چخر انت ابو مساشاری صاحب ہی ہیں کہتے ہیں کہ میں نے معاذ نے جبل سے پوچھا تم کیسے قرآن پڑھتے ہو تم کیسے قرأ کرتے ہو قارم سم اقوم کہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا قرت کرتا ہوں اس کے بعد سو جاتا ہوں پھر اس کے بعد میں قیام کرتا ہوں اٹھتا ہوں کس چیز کے لیے قرآن پڑھنے کے تعجد کے لیے میں قرت کرتا ہوں پڑھتا ہوں کچھ قرآن سو جاتا ہوں اس کے بعد اٹھ کے کیا کرتا ہوں قیام اور کیا کہتے ہیں فعت بِنَوْمَتِي عَلَى قَوْمَتِي کتنا پیارا جملہ ہے چھوٹا تھا ایک دم فوا الا بعمتی الا قومی میں اپنی نیند سے اپنے قیام کے لیے مدد لیتا ہوں یہ شروع کا حصہ میرا رات کا ہے سو جاتا ہوں کیوں سوتا ہوں بغیر نیت کی ہے نیت کیا نیت ہے میری نیند ہو جائے گی دن بھر کا تھکان آدمی بھائی تجارت کرنے والا ہے کام کاج کرنے والا ہے تاجد میں اٹھنا ہے تو ابھی میں سو جاتا ہوں تو دن بھر کی تھکن کیا ہو جائے گی ختم اور تاجب کے لیے کیسا اٹھوں گا ایک دم فریش تو کہتے ہیں نو متی کہ میں اپنے قیام اللیل کے لیے مدد لیتا ہوں سپورٹ لیتا ہوں اپنی نیند سے اور آگے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں تم احتسبو نومتی بما احتسبو قو متی کہتے ہیں جیسے میں اپنے قیام اپنی تعجد پر ثواب کا امیدوار ہوں ویسے ہی مجھے امید ہے کہ سونے پر بھی مجھ کو ثواب ملے گا کیوں سونا ثواب کی چیز ہے موری صاحب سو جاؤ پچاس نہیں کی کوئی کرے گا ایسا گھر پہ آج چھٹی ہے آج بہت ثواب کمانے کو جی چاہ رہا سو جاؤ ایسا ہے سونے میں کوئی ثواب نہیں ہے وہ ایک جائز چیز ہے ضرورت ہے لیکن یہ ضرورت کی چیز یا جس کو ہم کہیں گے مباہ اور جائز چیز جب اس میں نیت یہ ہے کہ میں سو جاتا ہوں تاکہ مجھ کو قیام اللیل میں کیا ملے گا سپورٹ ملے گا تو اب یہ نیت کیا ہے اب یہ سونا صرف آرام کے لیے ہے اب یہ سونا کس کے لیے ہے تعجب کے لیے ہے تو اب اس سونے پر بھی ثواب ہے ویسے بھی سویا ایسے بھی سویا سو کس پہ ملا نیت کی وجہ سے تو ایک آدمی مثال کے طور پر دوپہر میں گھر پہ ہے اب چھٹّی کا دن ہے کوئی دوست بھی نہیں ہے سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہیں کرنے کے لیے کچھ کام بھی نہیں ہے گھر پہ کوئی ہے بھی نہیں کھانا وانا بھی کھا پی کے سب ختم ہو گیا اب کام کچھ بھی نہیں ہے نہ آفس کا نہ گھر کا نہ کہیں نہ دوست نہ دشمن چلو سو جاتے ہیں سو گیا اب اس نے یہ کیوں سویا کچھ کام ہے نہیں اپنے پاس تو سب سے اچھا کام کیا ہے سونا بنانا گولڈن چیز کیا ہے سو जा سو جا سونا सो سو گیا کیا ہے سونے پر سواب ملے گا اس کو کیونکہ اس میں کوئی مقصود نہیں لیکن وہی آدمی اس کے پڑوس میں کوئی دوسرا آدمی ہے وہ بھی دوپہر میں اسی وقت میں اتنا ہی وقت وہ بھی سویا لیکن وہ کیوں سویا دوپہر میں رات میں مجھ کو تعاج پڑنا ہے میری نیند تھوڑی سی مکمل ہو جائے گی رات میں جاگنا آسان ہو جائے گا اب یہ بھی سویا وہ بھی سویا لیکن ثواب کس کو ملے گا سونے کا جو تحج کی نیت سے سو رہا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ مباحات طاعت بنتی ہیں اگر وہ تاط کے لیے ہوں سمجھ میں آ رہا ہے؟, کیا ہے اگر ایک جائز چیز ہے لیکن وہ ایک نیکی کی وجہ سے ہو تو یہ جائز چیز بھی نیکی بن جاتی ہے مثال کے طور پر یہ ایک مثال آپ نے دیکھی ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے ماد ابن جبل کا جملہ کیا تھا میں رات سو جاتا ہوں پھر اٹھ کے قیام کرتا ہوں میرا سونا کیوں ہے تاکہ مجھ کو قیام کے لیے طاقت ملے سو گا ہی نہیں بالکل تو پھر نماز میں نیند آئے گی کہ نہیں آئے گی نماز پڑھ رہا اور کون سی صورت پڑھ رہا معلوم نہیں اب تیار پڑھ رہا کہ کیا پڑھ رہا کچھ بھی معلوم نہیں تو ایک آدمی جب نیند اس کی مکمل نہیں ہوگی تو عبادات میں خوشو نہیں ہوگا عبادات میں دھیان نہیں ہوگا غفلت آئے گی اس کے اوپر تو عبادات میں غفلت نہ رہے عبادات میں خوشو پیدا ہو اس کے لیے آرام کر رہا ہوں کہ میرے آرام سے عبادت صحیح طور سے میں ادا کر پاؤں تو یہ سونا بھی کیا ہے اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بنے گا بخاری اور مسلم کی روایت میں الفاظ یہ ہیں وہ ارجو فی نو متی ما ارجو فی قو متی وہ ارجو فی نو ما ارجو فی قو کہتے کہ مجھ کو میرے سونے پر بھی وہی امید ہے جو مجھ کو تحجد پر امید ہے ثواب جو ثواب مجھ کو امید ہے اللہ سے کہ مجھ کو جیسے قیام اللیل میں ثواب ملے گا ویسے ہی مجھ کو امید ہے کہ سونے میں بھی ثواب ملے گا اس اعتبار سے اگر آدمی سوچے تو اس کی بات سمجھ میں آئے گی کہ کتنے کام ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ذات کے لیے ہوتے ہیں اگر یہی کام جو میری اپنی ذات کے لیے ہے وہ اللہ کے لیے ہو جائے تو کیا ہو جائے گا نیکی بڑھانے کا شارٹ کٹ دیکھیے کیسا ہے کھانا کھا خا رہا ہے کیوں کھا رہا ہے ارے کھانا نہیں کھائیں گے تو کیسا ہوگا یہ کیا ہوا کچھ جیسا جانور کھا رہا, رہا ہے یہ بھی کھا رہا کھانا کھانا ہے کیوں کھا رہا جینے کے لیے پانی پی رہا کیوں پی رہا پینے کے لیے تو ایک آدمی اپنی ضروریات کتنی ساری اس کی ضرورتیں وہ ضرورتیں اپنی ذات کے لیے پوری کرتا ہے وہ اللہ کے لیے ہونے لگے تو کھانا کیوں کھا رہا بھائی ٹھیک ہے سامنے والے کو نہیں بتا رہا میرا اخلاص میں کھانا کھانا پڑتا ہے انسان زندگی کے لیے کھاتے ہیں لیکن دل میں کیا ہے میں تو کھانا اس لیے کھا رہا ہوں کہ اگر کھانا نہیں کھاؤں گا میرا بدن کمزور ہو جائے گا اور میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنے اس کو طاقت چاہیے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے اب یہ نیت کیا ہو گئی اللہ کے لیے ہوگئی اب یہ اس کے لیے کھانا بھی کیا بنے گا ثواب کی چیز بنے گا اس اعتبار سے ایک آدمی کے چھوٹے چھوٹے عمل بھی ثواب بن سکتے ہیں کس چیز سے بنتا ہے یہ اس لیے نیت مومن کی نیت بہت سیمتی ہوتی ہے جو اس کے مراتب کو بڑھا دیتی ہے کہ قلب کا عمل ایک آدمی کے ظاہری عمل کی قیمت بڑھا دیتا ہے کتنے بڑے امال ہیں جن کو گھٹیا نیتیں چھوٹا بنا دیتی ہیں اور کتنے چھوٹے امال ہیں جن کو اونچی نیت اعلیٰ بنا دیتی ہے ہے کہ جی نہیں عمل چھوٹا ہے نیت بڑی اس کے اوپر ہے وہ عمل بڑا بن جاتا ہے عمل بہت بڑا ہے کاری ہے سخی ہے شہید ہے عمل بڑھائے نیت گندی ہے نیت بگڑی ہوئی ہے نیت اس کو گرا دیتی ہے تو اعمال کو بڑھانا گھٹانا نیت پر مبنی ہوتا ہے تو ایک بات ہم نے یہاں پر یہ دیکھی کہ نیت سے بہت سارے مباحات کیا بن جاتے ہیں تعات تاعت کی جمع ہے تعت یعنی فرما برداری اللہ کی نیکی اللہ کا حکم پورا کرنا اس کی ایک مثال اور ایک دیتا ہوں تو آپ اور اچھا یاد رہے گا امام مسلم نے ایک روایت نقل کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّتِ فِي فِي <الْمُسْلِمِينَ> ایک آدمی کو جنت میں ٹہلتے دیکھا کیوں کیا, کیا اس نے ایسا کہا کہ اس نے ایک پیڑ کاٹا جو راستے ہی پر تھا اور مسلمانوں کو اس پیڑ سے بہت تکلیف ہوتی تھی پیڑ کاٹنے ثواب ہے پیڑ کاٹا اس نے کیوں کاٹا وہ پیڑ اس پیڑ سے مسلمانوں کو آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی تھی سواری پہ جا رہا سر میں لگ رہی اس کی ڈالی اب مسلمان پریشان اونٹ پہ جا رہا کوئی تو سامنے سے آگے تو جھک کے جانا پڑ رہا اس کو تو پیڑ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے تکلیف کا سبب تھا اس آدمی نے کیا کر دیا اس پیڑ کو ہی کاٹ دیا تو اب اس کی نیت کیا تھی پیڑ کاٹنا پیڑ کاٹنا کوئی نیکی ہے پیڑ کاٹنا کوئی نیکی نہیں, نہیں ہے کہ پیڑ کاٹنے پر سواب ملتا ہے کتنے پیڑ کاٹا پچاس پیڑ کاٹا ارے تو تو جنتی ہو گیا ایسا ہے کچھ پیڑ کاٹنا کوئی نیکی نہیں, نہیں ہے لیکن چونکہ اس کے پیچھے اس کی نیت یہ تھی کہ یہ پیڑ مسلمانوں کو تکلیف دینے والا ہے لہذا میں اس کو کاٹوں گا تاکہ مسلمانوں کو راحت پہنچے تو دوسروں کو راہ پہنچانے کے لیے جو عمل اس نے کیا اس سے کہاں پہنچ گیا پیڑ کاٹ کے جنت میں سوچئے ایک آدمی پیڑ کاٹ کے جنت میں چلا گیا کتنی بڑی بات ہے آپ سوچئے کہ ایک چھوٹا عمل ہے پیڑ کاٹنا کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے قرآن میں کہیں آیا ہے پیڑ کاٹنے کا ثباب ہے ہی نہیں لیکن اس کی نیت مسلمانوں کی راحت تھی مسلمان کو راحت پہنچانا اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کی اس اعلیٰ نیت کی وجہ سے وہ ایک چھوٹا عمل بھی اس کے لیے بڑا بن گیا اتنا بڑا بن گیا کہ اس عمل کی بنیاد پر وہ جنت میں گیا جنت میں جانے کا سبب ہمارے نبی نے کیا بتایا بہت تعجب پڑتا تھا ہاں حج کرتا تھا کچھ بتایا ایزا وجہ کیا بتائی جنت کی اس نے پیڑ کاٹا ہے جو مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا تو مسلمان کی تکلیف دور کرنا اتنا بڑا عمل ہے تو یہاں بظاہر پیڑ کاٹنا کوئی نیکی نہیں ہے اس کے پیچھے کی غرض کیا ہے کسی کی تکلیف دور کرنا ہے اس سے ثواب انسان کو ملتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے نیت اور مقصد اونچا اور اعلیٰ اور اچھا ہے تو یہ بات ہم کو اس حدیث سے میری یہ مسلم کی روایت ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں یہاں پر ایک چیز یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ اسلام میں جب تک کہ گناہ کی نیت نہ ہو عمل گناہ نہیں بنتا ہے بلکہ بعض اوقات ایک کفریہ جملہ بھی بول کے آدمی چھوڑ جاتا ہے کیونکہ نیت اس کی نہیں ہے ایسا ہوتا होता है ہے آئیے دیکھتے ہیں کیونکہ آدمی کی اسلام میں نیت اور اس کا شعور سوچ سمجھ کے بولنا یا زبان سے نکل جانا دونوں میں فرق ہے ایک آدمی نے کچھ بول دیا اب اس کا جملہ ہے کفر کا جملہ اس کی زبان سے نکل گیا اب آپ اس پہ حکم کیا لگائیں گے جملے پر جملہ کون سا ہے حکم کیا لگے گا ایمان کا لیکن اس آدمی پہ حکم لگے گا نہیں نا لگ بھی سکتا ایک مثال ہم دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد باقی بات کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اشد و فرہن بیلئی اللہ تعالی بندے کی توبہ سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب وہ توبہ کرے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے من احدكم کان ایک ریگستان میں ایک چٹیل میدان میں جہاں کچھ اگتا نہیں ہے اس میدان میں وہ آدمی اپنی سواری پر تھا اللہ کو بندے کی توبہ سے کتنی خوشی ہوتی یہاں بتایا جا رہا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کس سے کہ مان لو تم میں سے کوئی آدمی ایک میدان میں ایک ریگستان میں ہے اور اس کی سواری اس کے پاس ہے فن پل ہے شراب ہو اس کی سواری اس کو چھوڑ کے بھاگ گئی کھو گئی غافل تھا وہ نکل گئی کہاں گئی ڈگری نہیں اور سواری پہ کیا تھا اس کا کھانا پینا یعنی وہ تو گیا میرا کھانا بھی لے کے گیا اب ریگستان میں ہم کبھی گئے نہیں ہیں جو ریگستان میں جیا ہے اس کو معلوم ہے ریگستان کس کو کہتے ہیں زندگی کی امید ختم ہو جاتی ہے دور دور تک ریت کے سوا کچھ نہیں کھائے گا کیا پیے گا کیا وہاں مال تو لگتے نہیں بیچ میں हाईवे पे जैसे लगते है आजकल बहुत हो गए हैं रेगिस्तान है एकदम अब उस पर सवारी पर उसका खाना था तोशा पीने का पानी था और रेगिस्तान में कितनी सर्दी रहती ना दिन में धूप प्यास से आदमी पसीना निकल के डीहाइड्रेशन उसका हो जाता है प्यास और लगती है और आदमी धूप की वजह से तकलीफ और ज्यादा कई कई डिग्री ऊपर تصور نہیں کر سکتا آدمی آپ جلس جائے گی ایسی گرمی ہوتی ہے تو اس پر اس کا کھانا پینا سب تھا مینہ اب ایسی بھاگی ہو سواری کہ اب کہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے یہ کیا ہو گیا اس سے مایوس ہو گیا آپ گیا میں کام سے سواری بھی گئی میں بھی گیا فاشا جرا تن فخا جا پی قد عیسا میں واحد وہ آدمی تھا کھار کے ڈھونڈا دوڑا بھاگا سب کچھ کیا فیل نو آؤٹ پٹ کوئی ریزلٹ نہیں اب تھک کے آیا اور ایک پیڑ دکھا اس کو پیڑ کے نیچے آ کے مایوس ہو کے بیٹھ گیا کچھ بھی نہیں بچا اب میرے پاس سواری گئی کھانا گیا پانی گیا مایوس ہو کے بیٹھ گیا آئسہ میں راحیلتی ہی وہ اپنی سواری سے کیا ہو گیا مائیو. اللہ سے نہیں کس سے مایوس ہوا نہیں ملتی اب ابا علی ادا ہوا بحا خا مسن وہ اسی حال میں تھا کہ نظر پڑی ارے سواری سواری غائب تھی اور تھوڑی دیر وہ ایسی پڑا نیچے پیڑ کے نیچے جا کے کہ اب گیا کام سے اب موت آتی بس اب کچھ بھی نہیں آتی سواری واری کچھ نہیں آتی اب اب کیا آتی موت م. وہ زندگی سے مایوس ہو کے پیڑ کے نیچے جا کے پڑ گیا ایسا لیٹ گیا اس کی نگاہ پڑی دیکھا تو پورے توشے کے ساتھ میں ایک دم پیاری پیاری سواری موجود ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ سے فرماتے وہ اسی حال میں تھا مایوسی میں پڑا ہوا تھا ادا ہوا بحا خا متن تو اس کی سواری بالکل آ کے اس کے پاس کھڑی ہو گئی اور سارا سامان اس پر موجود ہے ثم قال من شدت الفرح اس کی لگام اس نے پکڑی آپ بھاگنے نہیں دوں گا ایک بار ہوا پہلی غلطی بھی دوسری بار نہیں لگام پکڑی اور اتنا خوش ہوا اس سواری کے ملنے پر کہ اس کی زبان سے خوشی سے کیا نکلا اللہ انت صاحبی و انب اے اللہ ہاں؟ تو میرا بندہ میں تیرا رب کیا بول رہا ہو اے اللہ تو میرا کیسا اچھا بندہ ہے اور میں تیرا کیسا اچھا ہوں کیا بول رہے آپ فرماتے ہیں من شدت خوشی کے غلبے سے غلطی سے ایسا بول گیا کتنا مار کھائے گا مسجد میں ایسا بولے گا کوئی آدمی ہے کیا نہیں جائے گا وہ مسجد سے پیدل کوئی آدمی اگر یہ کہے اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب کیا حال ہوگا اس کا وہ گناگار ہے ایسا بولنے والا اس کو کیوں گناہ نہیں ہو رہا تو جو وہاں ویسا بول رہا اس کے منہ سے نہیں نکل گا اس کی نیت وہ بولنا کو چاہ رہا ہے اور زبان سے کیوں خوشی کی وجہ وہ بولنا کیا چاہ رہا تو میرا رب میں تیرا بندہ ہوں تو تو ہی تو ہی میرا رب ہے اپنے بندے کا تو خیال نہیں رکھے گا تو کون اور تو نے رکھا میرا خیال اللہ کتنا اچھا رب ہے تمہارے بولنا چاہ رہا یہ لیکن اس کی زبان سے کیا نکل گیا الٹا ہے نا زمین اوپر ہے آسمان نیچے وہ الٹا نکل گیا اس کی زبان کہ اللہ تو میرا نحوز بلّہ تو میرا کیا ہے بندہ اور میں تیرا رب اللہ کے نبی اللہ صلاح نے کہا جہنم میں گیا اونٹ نہیں ملی لیکن جنت نہیں ملی ایسا کہا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا خوشی کے غلبے کی وجہ سے, اس سے کیا ہو گئی یہ خطا ہو گئی تو اب کفریا جملہ ہے کہ نہیں ہے لیکن یہ کافی ہوا کہ نہیں ہوا کیوں کی وجہ سے سمجھ بات کہ ایک آدمی کی نیت کچھ اور بولنے کی ہے لیکن اس کی زبان سے غلطی سے کچھ اور نکل گیا تو کیا اس کا حکم اس پر لاگو ہوگا نہیں ہوگا اس کی دل میں ہے ہی نہیں ہو. وہ کچھ اور بولنا چاہ رہا ہے لیکن زبان آدمی کے بعض اوقات اس کی عقل کے تابے ہوتی ہے نہیں بولنا چاہ رہا کچھ اور زبان سے نکل گیا کچھ دونوں میں سنک نہیں ہے کمیونیکیشن بریک ہو گیا بیچ میں سے جذبات کی کبھی غصے میں ہوتا ہے کبھی خوشی میں ہوتا ہے کبھی ڈر کی وجہ سے ہوتا ہے دیکھیے کسی کو کڑا کیجیے بیان کے لیے جب کبھی زندگی میں بیان نہیں کیا پہلوان ہی صحیح اکھاڑے میں چلتا اب بیان کرنے آتا نہیں کچھ کا کچھ ہی بول دیا ادھر کی آیت آدھی ادھر کی آیت آدھی ملا کے تیسری آیت بنا دیا ایک کچھ بھی ہو جاتا امامت نہیں آتی امام بنا دی آپ ہی لمبی داڑھی والے کھڑے ہو جاؤ اب اس کو نہیں آتا اب سوریہ گھل کے سوریہ پاتے غلط ہی غلطی کر دیا ہوتا ہے کہ نہیں آدمی سے جذبات کے غلبے کی وجہ سے اس طرح کی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ نے فرمایا آخا امین شدت الفرح. یہ آدمی خطا کر گیا خوشی کی شدت کی وجہ سے بہت خوش ہو گیا یہ غلطی ہو گئی اس سے بولنے میں کیا وہ گنہ ہے کیوں تو معلوم ہی ہوا کہ بعض اوقات ایک آدمی کی زبان سے غلط بات نکل جاتی ہے لیکن وہ بولنے کی نیت اس کی نہیں ہوتی ہے تو جملہ صحیح ہے کہ غلط ہے لیکن اس پر حکم لگے گا اس کا آپ اللہ علیہ وسلم نے کہا جملہ صحیح اس لیے کہ نیت بھی صحیح ہے ایسا ہے بعد وہ کیا کہتے ہیں ان کی نیت اچھی ہوگی اس لیے اچھا لکھا ہے انہوں نے غلط ہی دکھ رہا اپنے کو لیکن نیت اچھی ہوگی تو بات بھی اچھی ایسا ہوتا غلط بات غلط ہے لیکن وہ آدمی چونکہ اس کی نیت نہیں تھی اس لیے اس کو مجرم بنایا جائے گا نہیں تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی پر اور اس جملے پر ایک ہی حکم لگایا الگ جملے پر کیا حکم لگایا فطا اور آدمی پر کیا حکم لگایا کابر ہو گیا کوئی حکم اس پہ نہیں لگایا کہا کہ اس سے خطا ہوگئی اور اللہ تعالی فطا کو معاف کر دیتا ہے قرآن میں دعا کیا ہے اور اب بنا لا تو آقدنا ان نسی اوقہ ہماری پکڑ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے آدمی کرنا کچھ چاہ رہا ہے بولنا کچھ چاہ رہا ہے اور ہو گیا کچھ تو ایسی خطا پر پکڑ نہیں کیوں اس لیے کہ نیت نہیں تھی اس کی لئی سلائی کم سی ماں اخب تم بھی مات مدت اللہ نے کہا جس چیز میں تم سے خطا ہو جائے مستیک ہو جائے اس میں تم, تمہاری پکڑ نہیں ہاں لیکن دل پکے ارادے کے ساتھ جو کریں اس پہ پکڑ ہوگی تو معلوم ہوا کہ نیت بہت بڑا رول ادا کرتی ہے ایک آدمی کے جملے اور اس کے عمل کے سلسلے میں وہ اللہ کے ہاں مجرم نیت کی بنیاد پر ہوتا ہے سمجھ میں آیا تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ خطا پر پکڑ نہیں ہے کیوں خطا اور خطی میں فرق ہے دیکھیے خطا یہاں پر جو ہے اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے یہاں پہ جیسے میں نے پڑھی آت ربنا لا نا ان نسی او اونا تو اختہ عربی زبان میں آتا ہے ایسی غلطی کو جس میں آدمی چاہتا ہے صحیح کرنا لیکن مسٹیک ہو گئی نیت اس کا مقصد صحیح ہے کرنے جا صحیح لیکن غلطی ہو گئی اس سے اور خطیہ کہتے ہیں اس کو کہ ایک آدمی واقعی غلطی کرنے کے ارادے کے ساتھ غلطی کرے اس لیے اللہ تعالی نے اس کے لیے لفظ مختی نہیں آتا ہے اس کے لیے, اس کے لیے کیا آتا ہے خاقی اسی لیے زکوم کے بارے میں جانم کے بارے میں اللہ نے فرما لاقل اس کو خافی کہتے ہیں اور اس کو مختی کہتے ہیں مفتی نہیں وہ مفتی صاحب مفتی نہیں مفتی اقاص ہے تو مختی وہ ہے جو صحیح کام کرنے کے ارادے سے آگے بڑھے لیکن غلط ہی ہو جائے جیسے کوئی آدمی کوئی بوڑھا بزرگ ہے ان کو سہارا دینے کے لیے کھڑا اور اسی کا پاؤں پھسل جائے ان کو بھی لے کے گرا بولیں گے گرا ہے گرا چی گرا لیکن مقصد اس کا کیا تھا گرانا تھا خود بھی گرا بھی گرایا. اس کو بھی گرا دیکھو جان بوجھ کے ایسا کیا سکتے. بول سکتے وہ سہارا دینا مقصد تھا لیکن اب اس کا پاؤں پھسل کے کیا کریں گے تو ایک آدمی کا ارادہ اگر نہیں ہے تو مختی ہوتا ہے لیکن ارادے کے ساتھ جو آدمی غلط کام کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں خافی خافی عقیر میں ہمزا آئے گا خاف لا کو جہنم کے پھل کو وہی لوگ کھائیں گے جو خافی ہیں جنہوں نے جان بوجھ کے خطا کی ہے اور جو آدمی جان بوجھ کے خطا نہ کرے اس کو کیا کہتے ہیں مختی سمجھ میں بات تو خطا آدمی سے انجانے میں جب ہو جائے ثواب کے ارادے سے خطا ہو جائیں تو ایسا آدمی گناہ نہیں ہوتا ہے سمجھ میں آ بات تو یہ ایک مسئلہ ہوا یہ بخاری میں کتاب الدعوات میں حدیث ہے حدیث نمبر چھ اور مسلم میں بھی کتاب التوبہ میں حدیث موجود ہے اس میں ایک شبہ کسی کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ لئی سکمت ہی شعی یا فلاں اللہ کے لیے مثال مت گھڑو گڑنا چاہیے اللہ کے لیے مثال یہ کیا ہے اس میں توبہ بتائی جا رہی ہے کہ بندے کی توبہ سے اللہ کا خوش ہونا بتایا جا رہا ہے ایسا کس کی مثال دی جا رہی ہے کس کی اونٹ کی کیا اونٹ والے کی کیا مثال ہے حدیث کون بیان کرے گا خطا ہوئی تو چلے گا کون بتائے گا حدیث جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہاں اس میں مثال کس سے دی جا رہی ہے اللہ کو اللہ کی مثال ہو رہی کہ نہیں ہو رہی اس میں پھر صحیح ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے؟ بخاری مسلم نہیں ہے پہلے ذہن میں آتا عادی ہی ہوگی لوگ بھی بولتے تم کو جو نہیں ماننا ہے تم فوراً پہلے کیا کرتے اس کو ہے ایسا نہیں ایسا نہیں ہے. تو اب کیا کریں گے کیا بتاؤ جانے چھوڑ دو ہاں راوی سے قطع ہوگی ہاں سوچ رہے سب لوگ کیا ہوتا آپ دیکھیں گے ذرا دیکھیے حدیث کے الفاظ کیا ہیں حدیث اس لیے بعض اوقات ایک آدمی حدیث کا یہ اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ بعض اوقات حدیث کو صحیح طور سے نہیں سمجھنے کی وجہ سے حدیث کے انکار کی طرف آدمی جا سکتا ہے حدیث کا انکار اکثر اوقات صحیح حدیث کا انکار تب ہوتا ہے جب آدمی کے پاس حدیث کا صحیح فہم نہیں ہوتا ہے جب آدمی نہیں سمجھ پاتا ہے تو انکار کر دیتا ہے صحیح سمجھ سے اقرار پیدا ہوتا ہے تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں اللہ اشدو فرحن اللہ تعالی اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے اس میں تمثیل نہیں ہے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو اتنا مصیبت کے وقت میں چھوٹی ہوئی ریگستان کی اس کی سواری جو اس کے پہنچنے کا منزل تک پہنچانے کا ذریعہ ہے اور زندگی بچانے کے لیے کھانا پاری ہے وہ کھو جائے اور پھر مل جائے اتنا خوش ہوتا کہ اپنے حواز کھو دیتا ہو اللہ ویسا خوش ہوتا ہے یا اس سے زیادہ تو یہ تمشیل نہیں ہے سمجھ آ رہی بات اس کے جیسا وہ ہے یا اس سے اچھا وہ ہے آپ ادھر چھوڑ ہریش کو تھوڑی دیر کے لیے رکھو آپ پہلے بتاؤ کوئی کپڑا ہے آپ بول رہے ہیں بیٹا یہ کپڑا مت لے اس سے اچھا ہے یہ تو بیٹا کیا سمجھے گا آپ کا دونوں ایک جیسے ہیں آپ کو کوئی بولے یہ کپڑا مت لے یہ لے یہ اس سے اچھا ہے اس سے زیادہ بہتر ہے تو آپ کیا سمجھیں گے آپ کے بولنے کا مطلب یہ دونوں ایک جیسے ہیں دونوں میں کیا ہے تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا یہ نہیں کہ اس کے جیسا خوش ہوتا ہے تو تمثیل تب ہوگی جب اس کے برابر اس جیسا بتایا جائے یہاں بتایا جا رہا کہ اس سے زیادہ اس لیے حدیث کے الفاظ کیا ہیں اللہ اشد فرحن اشد اس سے زیادہ شدت کے ساتھ اللہ خوش ہوتا ہے یعنی اس جیسا نہیں اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے لیکن وہ غلطی کر رہا ہے کیوں کیونکہ کی وہ کیا ہے بندہ ہے وہ انسان ہے اللہ غلطی کرتا ہے نہیں لا ربی والا اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے سورہ میں میرا رب من علیہ السلام کہہ رہے لا ربی والا میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ ویسا نہیں ہے اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ بندہ ایک گیا تھا اونٹ جیسا گیا بھاگا وہ اونٹ واپس آیا یہ مثال اونٹ کی کس کے لیے اور اونٹ کا مالک سمجھ میں آ رہا ہے ایک مالک ہے اونٹ کا اور ایک اونٹ ہے وہ بھاگ کے واپس آیا تو بہت خوش ہوتا ہے تو اللہ کا بندہ جب اس لیے مومن کی مثال حدیث میں کس کی طرح ہے اونٹ کی طرح ہے حدیث میں بتایا گیا کہ مومن کی مثال اونٹ کی طرح ہے کہ رسی پکڑ کے جہاں بھی لے جایا جایا جاتا ہے بٹھا دیے تو بیٹھ جاتا وہ فرما برداری اس میں ہوتی اس لیے اونٹ کی طرف اللہ نے کیا کہا الال یہ بھی لی کئی فخولی ریگستان جیسی دنیا میں ایک بچہ بھی رسی پکڑ کے لے جائے تو جاتا کہ نہیں چپ چاپ طاقت کتنی ہے اس میں اگر وہ لے گھسیٹے تو اس کو رسی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو گسیٹتا لے جا سکتا ہے کہ نہیں لیکن وہ اس کو لے جاتا ہے کیوں اللہ نے اس کو فرما بردار بنایا اب وہ اونٹ چلا جائے اور آدمی نا امید ہو جائے پھر ملے کتنا خوش ہوگا بندے کی توبہ سے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے یہ سمجھانے کے لیے ہے. مساوات اور مشابہت اور مماثلت کے لیے نہیں اس سے زیادہ یہ کتنا ہے تو اللہ کتنا خوش ہوتا اس سے زیادہ کتنا ہوگا یہ بتایا جا رہا ہے سمجھ میں آئی بات تو اس میں مماثلت ہے اس حدیث میں تمثیل ہے تمثیل نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں نیت سے اب ایک ساتواں مسئلہ اس میں کیا سمجھا ہم نے خطا پر پکڑ کیونکہ بولنے والے کی نیت اس بات کی نہیں ہے ٹھیک اسی لیے بعض اوقات صحابہ پہلے چونکہ لات اور عضا کی عبادت کرتے تھے بہت سارے لوگ اس سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوئے اب زبان پر وہ چیز چڑھی ہوئی تھی جب بھی کچھ زبان پہ آیا لات اور رضا کی قسم ایسا نہیں ایسا ہے تو زبان پر کیا ہوتا تھا بتوں کے نام آ جاتے تھے کیوں کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا لے جا اس کو مرتد ہو گیا یہ آپ نے کہا جب بھی ایسا تم سے ہو فوراً کریمہ پڑھ لیا کرو اللہ الہ الا اللہ واپس سے پڑھو یعنی وہ اپنے ایمان کی کیا ہوگئی واپس سے تجدید کی جب غلطی سے زبان پر بت کا نام آ گیا ہے تو ہم واپس سے کیا کریں گے اللہ کا نام لے کر اس کو واپس سے ریسیٹ کریں گے تو آپ نے یہ سیکھا ہے یہ نہیں کہا کہ مسلمان نہیں رہا اب اسلام سے باہر نکل گیا تو اس طرح کی چیز آدمی سے ہو سکتی ہے کہ غلطی سے زبان سے کچھ نکل جائے جبکہ اس کا مقصد نہیں ہو لیکن اس میں آگے کچھ اور باتیں بھی ہم کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ساتواں مسئلہ اس میں نیت کے مسائل میں اب کوئی آدمی ملے گا دیکھو نیت اتنی پیاری تو پھر ہم جب درگاہ پر جا رہے ہیں ہم جب جلوس نکال رہے ہیں بارہ ربی الاول کا اور جو بھی کر رہے ہیں ہماری نیت اچھی ہے ہم اتنے دن سے کیا سمجھا رہے تھے تم کو شیرک شیرک بدا ہم بولے کیا تم کو آپ سمجھا نا ہماری نیت اچھی ہے ہماری نیت شرک کی نہیں ہے ہماری نیت گناہ کی نہیں ہے تو ہمارا عمل غلط ہو سکتا ہے نہیں نا آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں کیا ہے کیا واقعی سوال ہمارے لیے کیا اچھی نیت سے ایک بداط سنت بنتی ہے ثواب بنتا ہے اس کو ہم کو دیکھنا ہے یہ نیت کی لمیٹیشن ہے یا الٹیمیٹ ہے وہ ایک دم امر ابن سلمہ ابن خارف تابئی ہے امر ابن سلما ابن کہتے ہیں نجلس باب عبد ابن مسعودین قابلغ ہم ابن مسعود کے ہاں صلاط الغداد صبح کی نماز سے پہلے بیٹھے رہتے تھے فدا خراج مشعین ماہو ال المسد جب وہ اپنے گھر سے نکلتے ہم ان کے ساتھ نماز کے لیے مسجد جاتے فجا ان ابوبوسا الشاری تو ابو مسا اشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آئے فکال اخ بات کا ابو عبد الرحمن باہر نکلے کہ نہیں نکلے ابھی ابو عبد الرحمن کی کنیت ہے عبداللہ ابن مسعود کنیت کیا ہوتی ہے عزت والا نام کنیت اس کو کہتے ہیں کنیا یعنی یہ عزت والا نام ہوتا ہے جو عربوں میں رکھا جاتا تھا اور اسلام میں یہ ہے عربوں کا نہیں اس کو اسلام نے باقی رکھا کہ بڑا بیٹا اس کے نام سے اس کی کنیت ہوتی ہے عموماً بیٹے کا نام ہے عبداللہ تو اس کو کیا کہا جائے گا ابو عبداللہ عبداللہ کا باپ تو اس کے بیٹے کے نام کے پہلے کیا لگائیں گے ابو تو کیا ہوگا یہ ابو عبداللہ تو یہ اس کی کنیت ہوتی ہے ضروری نہیں کہ کوئی اولاد کے نام سے ہی کنیت رکھے کسی بھی نام سے کنیت آدمی رکھ سکتا ہے اس کو کوئی اچھا نام لگتا ہے تو اس نام سے کنیت رکھ سکتا ہے اس لیے کہ عائشہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا لیکن ان کی کنیت کیا ہے ام عبداللہ عبداللہ کی ماں عبداللہ نام کا کوئی بیٹا ان کا نہیں ہے تومر کی کنیت ابو حفص حفس نام کا کوئی ان کا بیٹا نہیں ہے تو ایسی کنیت رکھی جا سکتی ہے ابو بکر وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں اس میں تو کہتے ہیں کہ فجاشاری ابو الاشعری ابو اشعری مساشاری اور کہا خرج اجاخم ابو عبد الرحمن بعد کیا ابو عبد الرحمن باہر نکلے قلنا کلو ہم نے کہا کہ نہیں ابھی تک نہیں نکلے فجلس معنا حت خرج وہ بیٹھے رہے ہمارے ساتھ ابو اب اشعری یہاں تک کہ عبداللہ اب مسعود اپنے کمرے سے باہر نکلے جمی ان جب وہ باہر نکلے تو ہم ان کے ساتھ چلنے کے لیے کیا ہو گئے کھڑے ہو گئے فکال رہ ابا رحمان کیا کہتے ہیں کہا اے ابو عبد الرحمان ابو مساشاری کسے کہہ رہے ہیں عبداللہ ابنی اس کو یاد رکھیے اس قصے کو بہت کام کا قصہ ہے یاد کہا کہ اے ابو عبد الرحمان میں نے مسجد میں ایک چیز دیکھی اور مجھ کو وہ نئی دکھائی دی انکر منکر کس کو کہتے ہیں اجنبی چیز جس کو نہیں پہچانتا ہے آدمی من کرون قرآن اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام دیکھا کون ہیں نئے لوگ پہچان کے نہیں دیکھتے ہیں فرشتے تھے وہ منکر انجانا نہیں جانتے ہم اس کو تو میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جو میری پہچان کی نہیں ہے یعنی ایک عمل ایسا ہے جو اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آیا آپ لوگ آگے آ جائیں جو پیچھے بیٹھے ہیں مذاکرہ جو چل رہا ہے آگے آ جائیں ابھی بھی کھوئے ہوئے ہیں اس پہ کوئی جا کے ان کو لائے تو ان کو مجھ سے ڈسٹرب نہیں ہو رہا مجھ کو ان سے ڈسٹرب ہو رہا ہے تو کہا کہ ایک ایسی چیز دیکھی کہ جو مجھ کو نئی لگی میرے دیکھنے میں الحمد للہ اللہ خیراہ اور الحمد للہ وہ مجھ کو اچھی ہی دکھائی دی اس میں کوئی برائی مجھ کو دکھائی نہیں دینے میں تو اچھی ہے لیکن ہے نہیں اکثر ایسے ہی عمل میں تو فاتح دے رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ غلط ہے کیا فلانے چچا گئے قرآن خانی ان کی ہو رہی قرآن پڑھنا غلط ہے اور مٹھائی کھانا تو کبھی غلط ہو سکتا ہاں مٹھائی اس کے اوپر مٹھائی کھانا کبھی غلط ہو سکتا ہے لڈو اور نہ جانے کیا کیا تو ظاہر میں دیکھنے میں اس میں کوئی برائی نہیں دکھائی دے رہی ہے لیکن ہے وہ نیا اس سے پہلے دیکھنے میں آیا نہیں اب جو معاملہ میٹر پورا لا کے بتا دیا سامنے ولن خیرہ کالا سما ہو ابن مسعود نے پوچھا وہ ہے کیا پہلے بتاؤ کیا ہے فقال انشتہ فترا ہو ابو مسافری نے کہا کہ اگر آپ کی حیات باقی رہی تو آپ خود ہی دیکھ لیں گے آپ کو خود ہی دیکھنے کو ملے گا کالرفیل مسجد کو میں نے مسجد میں کچھ لوگوں کو دیکھا وہ حلقہ بنائے ہوئے حلقہ حلقہ ہلکا ہلا قن کہتے ہیں دائرے کو دائرہ دائرہ دائرہ اس طرح سے حلقے بنا کر لوگ بیٹھے ہوئے مسجد میں اور کیا کر رہے ہیں ان تذرون نماز کا انتظار کر رہے ہیں کل الحلقن رجل ہر حلقے میں ایک آدمی ہوتا ہے یعنی لیڈر ٹیم لیڈر وہ فی اید ہم اور ان کے ہاتھ میں کیا ہوتے ہیں کنکریاں ہوتی ہیں سب کے ہاتھ میں کیا ہے کنکریاں اور ہر ایک کے اوپر کیا ہے ٹیم کا ہے باس لیڈر ہے ان کا ذمہ دار ہے فیلو نیا وہ آدمی ان لوگوں سے کہتا ہے سو بار تک اللہ اکبر کہو کیا کرتے ہیں کنکریوں پہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کتنی بار سو بار فیولو پھر جب یہ ہو جاتا ہے فنش کہتے اس کے بعد کیا سو بار لاح اللہ حلیلو. حلیلو کا مطلب لا الاح اللہ کا ہو سو وہ سو مرتبہ تحلیل کہتے ہیں تحلیل کے معنی ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنا تحلیل اس کو کہتے ہیں. تحلیل الگ ہے اور تحلیل الگ ہے جس کو تجوید نہیں آتی وہ نقصان کرنے والا ہے تحلیل اور تحلیل میں فرق ہے ایسا تو کوئی دکھ رہا نہیں نا آہ. تحلیل کے معنی لا الہ الا اللہ یہ علا ہحلیل ہا سے لیکن تحلیل ہا سے یہ کیا ہے کسی چیز کو حلال قرار دینا کتنا فرق ہے دونوں دونوں ایک جیسے سے الگ الگ کیوں اس لیے کہ ہم کو تجوید نہیں آتا اس لیے ایک جیسے دکھائی دے رہے تجوید کے حلقوں میں بیٹھنا چاہیے جو بھی عالم ہو کسی بستی میں اور یہاں ہے ایشاباد بیٹھتے ہیں تو کسی حافظ کے پاس جس کو تجوید سے قرآن پڑھنا آتا ہے بیٹھ کے اپنا قرآن صحیح کرنا چاہیے ورنہ ایسی خبر میں جائیں گے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے یہ بہت بڑا شعبہ ہے جس میں اکثر لوگ لاپرواہی برتتے ہیں تجوید اپنی صحیح کرنا چاہیے صحیح پڑھیں ہم قرآن کو بہرحال تو وہ کہتا ہے کہ سو مرتبہ ہو لوگ ایسی کرتے ہیں فوق الصح بحمی اصن سو مرتبہ سبحان اللہ کہو تسبیح کہو نمی اصن تو لوگ بھی کیا کرتے ہیں سو مرتبہ تسبیح کہتے ہیں قَالَ قُلْتَ لَهُمْ ابن مسعود نے پوچھا ایسا کرتے ہیں تم نے کیا کہا ان سے ابن مسعود بہت بڑے عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بڑے عالموں میں سے شروع کی گنتی کے پانچ چھ لوگوں میں اسلام لانے والے اتنے پرانے پورا علمی اعتبار سے پکے مفتی دم مفتی نے مفتی بنا کے بھیجا تھا ان کو اور کہا تھا میں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں لیکن تمہاری ضرورت دیکھ کے بھیج رہا ہوں چاہتا تو کہ میرے پاس رہیں اس لیے کہ علم اتنا زیادہ ہے قسم کھا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم کوئی کو نہیں خوراک میں کب نازل ہوئی سفر میں یا قدر میں رات میں دن میں کب نازل ہوئی مجھ کو معلوم نہیں ہو ہی نہیں بارے میں انتظار میں تھا کہ آپ کی رائے اس بارے میں کیا ہے بڑے عالم آپ ہیں بھائی میں وہاں پہ جا کے کیوں کچھ کہوں صحابہ میں اتنا ادب تھا ہمارے یہاں عالم صاحب کو ذرا تم چپٹ میں جواب دیتا ہے ہے نا ہمیں سے ہر ایک کو ہوتا ہے عالم اگر کوئی جواب دے رہا ہے اور ذرا سلو گھوم کے لا رہا ہے برابر جالا ڈالنے والا ہے اس کے اوپر اس کو برداشت نہیں ہوتا یہ فٹ سے بولتا ایک آیت یہ بھی ہے اور عالم کہہ دیں ٹھیک ہے پوری آیت سنا دو آپ ہی ذرا سنا ایک لفظ یاد ہے مجھ کو باقی کا یاد نہیں اور ترجمہ تو ویسے بھی نہیں آتا ہے بے چین ہوتا ہے آدمی بولنے کے لیے آدھا علم آدمی کے اندر بے چینی پیدا کرتا ہے اور زیادہ علم آدمی کے اندر سکون پیدا کرتا ہے اس کو یاد رکھیے آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ تم نے کیا کہا تو کہا کہ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا میں اس انتظار میں تھا کہ اس پر آپ کیا کہتے ہیں میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے معاملہ آئے اور آپ اس کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کریں آپ بتائیں کیا ہے یہ مجھ کو تو کچھ غلط نہیں دکھتا ہے لیکن میں نے کوئی فتویٰ ان کو دیا نہیں میں آپ کے پاس آیا تھا کہ آپ چل کے دیکھو اور آپ اس کے بعد فیصلہ کرو یہ ادب ہے ابو مساشری چھوٹے صاحبی ہیں یہ بھی خود بڑے صاحبی ہیں یہ بھی علم کے اعتبار سے کتنی روایتیں آپ نے سنی ہوں گی ابو مساشری ابو مساشری بہت بڑے صاحبی یہ بھی لیکن اپنے سے بڑے عالم کی طرف معاملہ پھیرنا یہ بغیر علم اور حکمت کے نہیں ہو سکتا ہے ایک مند آدمی ہی اپنے سے بڑے عالم کی طرف معاملہ پھیر سکتا ہے جو کم علم آدمی ہے وہ عالم کے بھی کیسز اپنے پاس لاؤ ادر فائل تمہارے بھی میں کام کرتا ایسا بولتا تو کہا کہ میں چاہتا تھا کہ آپ کی رائے دیکھوں کیا اس بارے میں اس انتظار کی وجہ سے میں نے جواب نہیں دیا پکوا نہیں لگایا ابن مسعود نے سن کے کہا اب یہ پہنچے بھی نہیں ادھر یہاں سے انہوں نے کیا کہا افلا امرتا ہوں اردو سی آتی ہوں اللہ امین حسن آتی کہ تم نے ان سے کیوں نہیں کہا ایسا گننے کی بجائے اپنے گناہ کو گنو اور تم ضمانت لے سکتے تھے کہ میں اللہ تعالی ان کی نیکیاں ضائع نہیں کرے گا یعنی یہ ایسا گنتے بیٹھنے کی بجائے اپنے گناہوں کو گنو زیادہ فائدہ ہے یہ ایسا گننا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے تاکہ تم نے ایسا کیوں نہیں کہا کہ تم اپنے گناہ گنو اور میں ضمانت لیتا ہوں کہ اللہ تمہاری نیکی برباد نہیں کرے گا اگر ایسا کرو گے تو کیونکہ غلط طریقے سے کی گئی نیکی برباد ہو جاتی ہے اس لیے اپنے گناہوں کو تم اگر شمار کرتے تو اپنے گناہوں کو یاد کرتے یہ گنا میں نے کیا یہ گنا کیا اور پھر توبا اس کے لیے کرتے گناہوں کو شمار کرتے تو یہ زیادہ بہتر تھا تمہارے اب کوئی آدمی کیا کرے گا دیکھو اللہ کا نام گنتے اس پہ گنا گننا بول رہے ہیں تو کفر کا فکوا ان کے اوپر لگائے گا یہ گنا گننا بڑا ہوا اور اللہ کا نام گننا چھوٹا ہوا لیکن چونکہ عمل کا جو ڈھانچہ ہے وہ صحیح نہیں اس لیے اس پہ فکوا یہ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے تم نوا اب نکلے اب یہ تو گھر کے باہر نکلے تبھی یہ معاملہ ہو رہا ہے ابھی پہنچے نہیں وہاں صرف انفارمیشن پہنچی ہے ابھی دیکھا نہیں ہے کیا ہو رہا ہے وہاں ٹھیک ہے اب یہ چلے یہاں سے مبئی نام ہوں اتا اتا الا اتا ہلکا تم تل کر خلا مسجد آئے اور مسجد میں آ کے وہ جو حلقے لگے ہوئے ہیں ان ہلکوں میں سے ایک ہلکے پر آ کے ٹھہر گئے وہاں پہ آ کے ان کو دیکھا پو پل اور ان پہ آ کے ٹھہرے اور کہا پکال یہ کیا کر رہے ہودی اراکم تسنؤ یہ تم کیا کر رہے ہو؟, ہو میں کیا دیکھ رہا ہوں تم کیا کر رہے ہو ان لوگوں نے کیا کہا جواب دیکھیے ان کا کیا ابا رحمان حسن نہ اد بھی تقبیر کہا و ابو عبد الرحمن ہم کی ہی کنکریاں ہیں. اچھا ہم اس پہ کیا کرتے ہیں اللہ کی تکبیر گنتے ہیں تصبیر گنتے ہیں تحلیل گنتے ہیں کال ادو سی آتی کا اپنے گناہ گنو فامن اللہ ابھی امین حسنات میں ذمہ ما لیتا ہوں کہ اللہ تمہاری نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا گناہ گنو اپنے گناہ یہ ایسا گنتے بیٹھے اپنے گناہ گنتے بیٹھو وی حکم یا امت محمد ہلاکت اے امت محمد بربادی ہے تمہارے لیے یعنی امتی ہے نا محمد صلی اللہ تم کے برا ہو تمہارا بربادی ہے تمہارے لیے کتنی جلدی تم لوگ ہلاکت کی طرف دوڑنے لگے ہلاکتم تمہاری ہلاکت کتنی جلدی آ گئی اس سے میں آ کے کہنے لگے اے امت محمد بربادی ہے تمہارے لیے اتنے جلدی ہلاکت کی طرف جا رہے ہو تم لوگ اتنی جلدی بربادی کی طرف جا رہے ہو ہا اولا صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوافرون اتنے سارے صحابہ ابھی موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتنے سارے ابھی ہیں اور وہ سر ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے پیچھے برتن چھوڑ کے گئے اپنے کھانے پینے کے ابھی وہ ٹوٹے بھی نہیں ہیں اتنے جلدی تم بربادی کی طرف جا رہے ہو اتنی جلدی ہلاکت کی طرف جا رہے ہو وفسی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے محمدین او مفتن کہا دو میں سے ایک بات ہو سکتی ہے اللہ کی قسم بات دو میں سے ایک ہو سکتی ہے یا تو ایسا ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدایت پر ہو یا پھر یہ ہے کہ تم گمراہی کا دروازہ کھولنے والے ہو دو میں سے ایک ہے کہ تمہارا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کیا جو تم کر رہے ہو تو ظاہر بات ہے اگر یہ چیز ہدایت ہے تو نبی کو نصیب نہیں ہوا تم کو نصیب ہوا ایک اچھا عمل تو نبی سے زیادہ تم ہدایت پر ہو ایسا ہے کیا یا پھر یہ ہے کہ جب یہ نیکی نہیں ہے نبی کے پاس جب اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو ان لوگوں نے کیا کہا وہی کہا جو عام طور سے بداط میں پھنسا ہوا آدمی بولتا ہے کیا کہا قالوا ہی یا ابا عبد الرحمن ما اردنا اللہ, اللہ کی قسم قسم کھا کے بول رہے سچی بات ہے مسجد میں بیٹھ کے بول رہے یا ابا عبد الرحمن ما اردنا ایر ہماری نیت خیر ہی کی ہے ما الا خیر, خیر کے سوا بلائی کے سوا ہمارا کوئی ارادہ نہیں نیت کیسی ہے خیر کی ہے تو کہا کہ ہماری نیت خیر کی ہے ہمارا ارادہ خیر کا ہے جواب میں کیا آ رہا ہے اچھا اچھا تمہاری نیت خیر کی ہے کیا چلو ٹھیک ہے پھر کرو ایسا ہے نہیں انہوں نے کہا مری دل خیلو کیا کہ نہیں کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا ارادہ خیر کا ہوتا ہے لیکن خیر نصیب نہیں ہوتی ہے خالی ارادہ نہیں چلے گا صرف خیر کی نیت نہیں چلے گی خیر کے لیے خیر کا راستہ بھی اپنانا پڑے گا ایک آدمی جنت میں جانے کے لیے پیڑ پہ چڑھ جائے جنت میں جائے گا کیا کر رہا تھی بولے میری نیت اچھی ارے اگر تجھ کو جنت میں جانا ہوا عمل کر جو جنت میں لے جاتا ہے پیڑ پگڑ کے بیٹھ گیا تو بولے میری نیت اچھی ہے ارے عمل بھی تو صحیح ہونا چاہیے عمل بھی صحیح ہونا چاہیے صرف نیت صحیح ہونے سے چلتا ہے تو ابن مسعود کا جملہ کیا ہے وہ کم مموری دل خیر نہیں اسی کتنے خیر کے چاہنے والے خیر پاتے نہیں ہیں خیر ان کو نصیب نہیں ہوتی ہے یعنی صرف نیت کرنے سے خیر ملتی ہے صرف نیت کا اچھا ہونا ضروری نہیں ہے کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ عمل کی شکل بھی صحیح ہونا چاہیے شروع میں ہم نے دیکھا تھا دو چیزیں ہیں پرندے کی اڑنے کے لیے دو پر چاہیے نا ایک کیا ہے ظاہری شرط ہے عمل کی قبولیت کی اور ایک باطنی شرط ہے باطنی شرط کیا ہے اخلاق اور ظاہری اتباع سنت اس میں اتنی باہ نہیں ہے اسی لیے تمہارا عمل یہ بتا رہا ہے کہ تم کو ایسا لگتا ہے تمہارے عمل سے دکھائی دیتا ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدایت پر کہ جو عمل نبی کو نصیب نہیں ہوا تم کو نصیب ہو رہا کتنی ہدایت پہ تم لوگ یا پھر ایسا ہے کہ یہ عمل جب نبی نے نہیں کیا ہے ہدایت نہیں ہے اور تم ہدایت پر اگر نہیں ہو تو پھر کس پہ ہو اور سب سے پہلے تم کر رہے ہو اس کو یعنی تم کیا کر رہے ہو گمراہ کا دروازہ کھول رہے ہو کہ تمہارے بات جو لوگ کریں گے ان کا تمہارے نامال نام میں سارا گنا آئے گا تو کہا کہ وہ کم خیری بہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اب بھی بات بتائی اب میری بات تو سنی اب نبی کی بات سنا کی تھا کیا کہہ رہے ہیں کہا کہ یقین ہم سے اللہ کے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی محدود بولتے ہیں نا حد تنا ابن مسعود کیا کہہ رہے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد تنا ہم سے حدیث بیان کی کس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو محدسین اپنے دل سے نہیں بولتے ہیں حد تنا کہاں سے لائے حد یہ صحابہ سے لائے ہیں صحابہ خود بولتے تھے قرآن تراقیہ ہوں بہت سے لوگ کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جو لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں بڑھے گا قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں بڑھے گا کیوں کیا مطلب ہے قرآن پڑھیں گے پڑھنے کی حد تک ہوگا دل تک نہیں جائے گا سمجھیں گے نہیں پڑھیں گے لیکن سمجھیں گے نہیں یعنی وہ حلق سے آگے نہیں جائے گا علماء نے کہا حلق سے آگے نہیں جائے گا دل تک فہم کے اعتبار سے اور حلق سے آگے نہیں جائے گا اوپر قبولیت کے اعتبار سے ان کی قرت قبول بھی نہیں ہوگی اللہ کے پاس کیونکہ وہ حلق سے اوپر بھی نہیں جائے گی وہ یہیں تک رہے گی پڑا پڑھا ختم آگے نہیں بڑھا تو بعض لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں بڑھے گا اس لیے آج دیکھیے بہت سارے لوگ قرآن کی آئے کتنی پیش کرتے ہیں لیکن خود ان کو نہیں سمجھتا وہ آگے ہے کیا اس آیت میں علم والا آدمی بتاتا ہے کیا ہے اس آیت کا مطلب کیا ہے کچھ کا کچھ سمجھ لیا اور نکل گئے مشن پہ بہت سارے لوگ آج دیکھیے آئے تھے پڑھ پڑھ کے اپنے دل سے کچھ بھی مطلب اس کا بتاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں آج کل بہت سارے لوگ شروع سے ہی خوارج یہ خوارج کے بارے میں ہے اور خوارج کی فیورٹ آیت کون سی تھی کامل کافرول جو اللہ کے نازل کیے ہوئے علم اور وہی کی بنیاد پر فیصلہ نہ کرے یہ کافر ہیں تو آج جو ساری کفر تکفیر کی گن مشین چلا رہے ہیں سعودی کے حقیم کافر علماء کافر یہ سب کافر کیوں یہ لوگ بزدل ہیں جہاد کی بات نہیں کرتے ہیں حکومت کے خلاف بغاوت کی بات نہیں کرتے ہیں ایسے حاکم اتنے برے رہ کر بھی ان کے نیچے ان کی ماںحتی میں ہیں یہ حاکم اسلام کو نافذ نہیں کر رہا ہے بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ تو حاکم کیا ہو گیا کافر ہو گیا اس کے خلاف بغاوت کرو سیاسی ذہن رکھنے والے عام طور سے اس آیت کو اپنی عقل سے سمجھ کر اس طرح کے فتوی دینا شروع کرتے ہیں گھر میں دوسروں پہ فتوے نہیں لگاتے بیوی پہ نہیں لگاتے میں ذرا جاتی ہوں کہاں میری فلانی بہن کی شادی ہے اور اس کے اندر فلانی رسمیں ہونے والی ہیں شریک تو ہونا پڑے گا ہلدی ہے رجگا ہے آن ڈھول تاشے بجنے والے شریک تو ہونا پڑے گا رشتے دار ہیں فیصلہ کیا نا وہ ملم یاحکم بیما اللہ اللہ نے نازل کیا یہ فیصلہ خرافات میں شریک ہونا پڑے گا نہیں کبر کا فتوا دیتا بیوی کو ارے بیوی نہ ہوں اولاد فیصلہ کر رہی ہے کیا فیصلہ ہے ابو کالج میں جا رہا اور داڑھی اڑا رہا گھر سے نکل جا کافر ہو گیا کیونکہ یہ فیصلہ کس کا ہے اللہ نے نازل کیا نہیں یہ فیصلہ غیر اسلامی ہے جس نے ایسا فیصلہ کر دیا اسلام سے باہر کافر ہو گیا کہ نہیں ہوا یہ خود بھی بچے گا کیا کی اوپر سے مت دو نیچے سے دو اللہ نے نازل کیا ہے کتنی غلطیاں کرتا ہے کرتا ہے نا فیصلہ کرتا ہے جانے کا کہ نہیں جانے کا روزہ رکھنے کا کہ نہیں رکھنے کا نماز پڑھنے کا کہ نہیں پڑھنے کا زندگی میں جھوٹ بولو کہ سچ بولو بہت پوچھ رہا کل کہا تھا लेट क्यों हुआ अब दिल में सोच रहा है क्या बोलू देखिये अभी फैसला होने वाला है जज फैसला देने वाला है अभी फैसला क्या सच बोलो के झूठ बोलो सच बोलो के झूठ बोलो झूठ बोलने में फायदा है सच बोलना कायदा है लेकिन झूठ बोलने में फायदा है बहुत बीमार था बिस्तर पर ही करवट लेने की भी ताकत नहीं थी बीवी ने करवट दी अच्छी बात है झूठ बोला ना دل میں فیصلہ کیا کہ نہیں کیا جھوٹ بولنا چاہیے کیا یہ فیصلہ اللہ کے نازل کیوے کے مطابق ہے وہ ملم یا کمبیما انضل اللہ کا الاے کون بچا پھر نہ باپ نہ بچہ پھر بچا کون کوئی بھی نہیں اب اس آیت کو اگر صحیح ڈگ سے نہیں سمجھے گا ہر گناہ گار کو کافر بنانا لازمی ہے اور یہی ہوا خوارج نے ہر گناہ گار کو کافر بنا دیا خوارش کا عقیدہ کیا ہے گناہ کرنے والا کیا ہو جاتا ہے کافر ان کے نزدیک گناہ سے آدھی کافر ہو جاتا ہے تو یہ خواہش تھے اسی لیے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں بڑھے گا اللَّهِ مَا أَدْرِي لَعَلَّ مِّنكُمْ اللہ کی قسم میں تو سمجھتا ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ہیں ان کی اکثریت تمہارے میں سے ہوگی کتنا آپ دور کی بتا رہے ہیں بصیرت اس کو کہتے ہیں فراست اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کچھ چیزیں دیکھ کے اس کو اندازہ ہو جائے یہ ایسا کرنے والا ہے اور وہ ویسے ہی کرے گا کہ ایک آدمی کی بصیرت اس کا گہرا علم اور اس کا تجربہ جب صاف صفائی کلب کے ساتھ میں ہو قلب کی صفا کے ساتھ میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنی سوج بوجھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی بصیرت دیتا ہے کہ وہ حال کو دیکھ کر آگے کے اعتبار سے پریڈکشنز دے سکتا ہے اندازہ اس کا ہوتا ہے کہ یہ ایسا ایسا کر رہا ہے تو ایسا کرے گا چانسز اس کے ہیں اور اکثر اس کی بات صحیح بھی نکلتی ہے وہ اندازہ ہوتا ہے غیب نہیں ہوتا ہے تو انہوں نے کیا کہا مجھ کو تو ایسا لگتا ہے تم لوگوں کو دیکھ کے تمہارا حال بتا رہا ہے اس حدیث کے حساب سے تم انہی میں سے نکلنے والے ہو تمہاری اکثریت ان میں سے رہے گی ثم مت عنہم پھر ان سے مع کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اکثریت ان کی واقعی جس دن خوارج سے ہماری جنگ ہوئی ہمارے خلاف خوارج کے ساتھ مل کے لڑنے والے اکثر ان میں سے تھے وہاں پہ کیونکہ مینٹالٹی یہی ہے ان کو معلوم تھا بولتے ہیں نا کہ ایک جیسے پرندے ساتھ میں ہو جاتے ہیں تو ان کو دیکھ کے انہوں نے سمجھا کہ یہ وہی مینٹالٹی دکھائی دے رہی ہے اور یہ وہی کرنے والے ہیں تو یہ خوارج میں سے نکلے یہ لوگ جنہوں نے ایسا کیا اس کو امام دارمی نے روایت کیا ہے اپنی آ, السنن میں اور اصلاً وہ مستد ہے اس میں انہوں نے روایت کیا ہے اور اسحیح میں حدیث نمبر دو ہزار پانچ پر شیخ الابانی نے اس کو ذکر کر کے کہا کہ حدیث یہ روایت صحیح ہے اس پوری روایت میں بہت ساری باتیں ہیں اگر واقعی ہم اس کو سمجھیں بہت کچھ سمجھا سکتے ہیں اصل نکتہ اس میں ہم کو کیا دیکھنا تھا کون بتائے گا پوری روایت میں اصل نکتہ جس کی وجہ سے یہاں آئے نیت صاف گناہ معاف نہیں نیت کے ساتھ یعنی اخلاص کے ساتھ اتباع بھی ضروری ہے اتباع سنت بھی ضروری ہے اگر اچھی نیت سے غیر شرعی عمل آدمی کرتا ہے تو کیا وہ نیکی بنے گا جیسے کوئی آدمی ہے ٹرین میں چڑھتا ہے اور دیکھتا ہے کون کون امیر لوگ ہیں پاکٹ مارتا ہے ان کا اور ٹرین سے اتر کے جو بھی غریب ہے ان کو بانٹتا چوری کرنے کی نیت کیا ہے یہ تو کھاتے پیتے گھر کے جو لوگ فٹ پاتھ پہ ان کو کون کھلائے گا تو کیا کر رہا ہے یہ پاکٹ مار رہا ہے لوگوں کا اور اترنے کے بعد آ جا بیٹھے ذرا. تو کیا کھانے کا تیرے کو بسکٹ کھا بریڈ کھا غریبوں ایسا آدمی صحیح ہے یہ اچھا کام کر رہا نا چوری کرنے میں نیت کیا ہے اس کی اپنی ذات کے لیے ایک پیسہ نہیں لیتا ہو کم پڑے تو اپنی جیب سے ڈالتا تھوڑے کیا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے نیت اچھی ہے کہ غلط ہے غریبوں کو کھلانا پلانا اسلام میں ہے کہ نہیں پھر کیوں غلط ہوا یہ چوری کر رہا ہے ہاں جان کیا کر رہا ہے نیند میں کرتا کوئی چور بھائی معاف کرنا غلطی سے ہاتھ چلا گیا آپ کی جیب میں ہاں ایسا کیا غلطی تو جاتا کیا تو ایک آدمی غیر شرعی عمل آپ کو بولنے آنا چاہیے اچھی نیت سے کیا گیا غیر شرعی عمل ثواب نہیں دلاتا ہے بلکہ عذاب دلا سکتا ہے تو ہم اچھی نیت کے نام پر غلط کام کر سکتے ہیں نہیں اور یہ لوگ غلط کام کر رہے تھے کیا کر رہے تھے وہ لوگ تو آپ وہ قاعدہ یہاں کیسا لا رہے چوری کا آپ کے ذکر کو چوری سمجھ رہے آپ یہ ذکر کر رہے تھے نہیں کیا غلط ہے اس طرح سے حلقے بنا کر ایک ایک سپروائزر بن کے اس میں سو بار اتنا پڑھو سو بار اور کنکریوں پہ اس طرح سے گرنا یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا تو دیکھیے اب اس کو سمجھ یہ اچھی طرح سے عمل ذکر کا ہے نہیں تو کیا کر رہے ہو قوالی رہے گارے وہاں پہ عمل ذکر کا ہے کہ نہیں ذکر کر رہے ہیں نا صوبا سبحان اللہ صوبا الحمد للہ صوبار اللہ اخبار تو یہ ذکر کر رہے ہیں لیکن ذکر کا عمل غلط ہے یا اس عمل کی شکل غلط ہے سمجھ میں آئی بات بہت سارے لوگ مجھے فاقعہ دینا غلط کیسا ہوتا ہے سورہ فاتحہ غلط ہے نکالو قرآن میں سے اس کو آدمی تو کیسا نکالنے گا اس کو پھر لاؤ اس کو دن میں پھر فاتحہ دینا صحیح ہے کل چاروں کل پڑھتے ہم درود پڑھتے اور سورہ فاتحہ پڑھتے غلط ہے نہیں ہے تو پھر کیا غلط ہے اس میں کوئی آدمی مر گیا قرآن خانی کر رہے ہیں قرآن پڑھتے ہیں مٹھائی کھاتے ہیں مسجد میں بیٹھتے ہیں کیا غلط ہے اس میں تو ایک آدمی جو ہے امال کے اجزا کو دیکھتا ہے قرآن پڑھ رہا ہے اتا پڑ رہا ہے سوری فاتحا پڑ رہا ہے دروت پڑھ رہا ہے لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ ڈھانچہ جو بلڈنگ بنایا اس نے ادھر کی, کی ادھر کا دروازہ لا کے جو پوری بلڈنگ بنایا اس نے وہ اسلام میں نہیں ہے تو یہاں کی چوری وہاں کی چوری ملا کے نیا کچھ تو ایک بنایا اس نے مربع تو اس طرح سے اپنی طرف سے کچھ بنانا ڈھانچا انہوں نے وہی کیا حلقے بنائے اس میں ایک آدمی ہیڈ بنا اور وہ اپنی طرف سے بولا سو بار اتنے پڑھو سو بار پڑھ رہے ہوا ٹھیک ہے سو بار یہ پڑھو کنکریوں پہ گن رہے یہ پورا سسٹم جس کو آپ کہیں گے یہ سسٹم نبی کے زمانے میں تھا نہیں اپنی طرف سے جو سسٹم لایا انہوں نے یہ ذکر غلط نہیں ہے اکیلے بیٹھ کے کوئی آدمی اللہ الحمدللہ کہے غلط ہے اجتماعی طور پر ایک آدمی ہیڈ بن کے کنکریوں پر گننا اور ایک کے بعد ہے یہ بنو اتنی مرتبہ گنو اتنی مرتبہ گنو بنانا اس طرح کا ڈانچا یہ اسلام میں نہیں ہے. تو یہ بداس نیکی نہیں بن سکتی انہوں نے کیا کہا اللہ کی قسم ہمارا ارادہ اچھا ہے قسم کا جھوٹ بول رہے ہیں اچھا ہی ہے. انہوں نے کہا نہیں nah, نہیں nah, تمہارا ارادہ غلط ہے ابن ان نے وہ سدا نے کہا کتنے ہی اچھے ارادے والے خیر کے ارادے والے خیر ان کے حصے میں نام امال میں نہیں آتی ہے خیر کا ارادہ رکھے بھی خیر نہیں ملتی ان کو کیونکہ خیر کے لیے اتباعث نبی ہونا سے کتنی پیاری روایت ہے اس سے آپ بہت آسانی سے سمجھا سکتے ہیں تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اچھی نیت سے غیر شرعی عمل قابل عجر نہیں بنتا ہے سمجھ میں آیا اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائیں اور مزید چیزیں سیکھنے کی توفیق ادا فرمائیں ان شاء اللہ اگلے ہفتے میں اس سے آگے جو باتیں ہیں رہ گئی اس کو ان ہم دیکھیں گے سوال ہے کہ چاش کی نماز کا وقت اور شرعی حیثیت کیا ہے چاش کی نماز جس کو عربی زبان میں سنت میں سلاد و کہا جاتا ہے سلاد و دوہا دوحا قطر نہیں دہا وہ واللیل و لا سجا تو گحا چاش کا وقت وہ وقت ہے جب سورج نکلنے کے بعد تھوڑا سا اوپر چلا جاتا ہے اور ٹھنڈک ختم ہو کے گرمی شروع ہونے لگتی ہے یہ نو دس بجے کے آس پاس موسم کے اعتبار سے آگے پیچھے ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت میں وہ نماز پڑھی جاتی ہے اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ ایک آدمی اگر چاش کی نماز پڑھے تو اس کے جسم کے جتنے بھی تین سو ساٹھ جوڑ ہیں ان سب کی طرف سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے اتنے سارے جوائنٹس اللہ نے نہیں بناتا اللہ جوائنٹس تو کیسا ہوتا پلٹ کے دیکھتے کہ اس نے پتھر مارا اسے نہیں ہم گھوم کے دیکھتے تو گھومنے کے لیے پاؤں چلانے کے لیے طاقت ہوتی جوائنٹ ہی نہیں کی سب لکڑی کا ٹکڑا بنا کے رکھے ہوئے چل سکتا تھا آدمی اللہ کا شکر اس پر ضروری ہے تو یہ چارج کی جو نماز ہوتی ہے دو رکعتیں آدمی پڑھ لے کم سے کم اور دو سے لے کے کب تک ہے اور کتنی ہے بارہ تک پڑھ سکتا ہے یہ نماز آدمی کی طرف سے اپنے بدن کے سارے جوڑوں کا شکر کے طور پر آدمی اس کو پڑھ سکتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے تھے تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تطوع ہے یا یہ مستحب ہے اس کو پڑھا جا سکتا ہے اس کا ثواب ہے سوال نمبر دو بچے کے کان میں اقامت اور اذان کیا صحیح ہے شیخ البانی اس کے قائل تھے सवाल موجود ہے سوال کیسے دیکھیے شیخ البانی شروع میں اس لیے کہ انہوں نے ایک روایت ذکر کی اور کہا کہ یہ روایت اقامت کی صحیح ہے لیکن اذان کی صحیح نہیں ہے یہ بات انہوں نے میں, کہی لیکن بعد میں جب انہوں نے اس روایت کی تحقیق کی تو جس راوی کو وہ کوئی اور سمجھ رہے تھے وہ کوئی اور تھا تو بعد میں انہوں نے اب غیفہ میں اس روایت کو ذکر کر کے کہا کہ میں سمجھا تھا کہ یہ راوی فلاں ہیں یہ وہ نہیں ہے یہ دوسرا ہے آپ بولیں اتنا آدمی کو نہیں پہچان رہے ایسا کہ آپ راویوں کی کتابیں جب دیکھیں گے تو ایک ایک نام کے آپ کو کبھی ڈیڑھ سو بھی آدمی مل جاتے ہیں تو اس میں واقعی جو علم والا ہوتا ہے وہی وہ سمجھ پاتا ہے اب وہ حنیفا کنت کے کتنے ہیں بیس ابو حنیفہ کنیت کے بیس لوگ تھے تو ایسے کئی لوگ ہیں جن کا ایک ہی نام ہوتا ہے باپ کا بھی نام ایک دادا کا بھی نام ایک ایسا بھی ہوتا ہے تو اس پر علماء نے الگ سے کتابیں لکھی ہیں کہ یہ ایک ہی نام کے دکھ رہے ہیں لیکن الگ الگ ہیں تو شیخ البانی پہلے اس راوی کو سمجھتے تھے کہ یہ فلاں ہیں بعد میں بتایا کہ وہ نہیں دوسرا ہیں اور یہ راوی معتبر نہیں ہے اس لیے وہ روایت جس کو میں نے وہاں حسن کہا تھا وہ صحیح نہیں ہے ضعیف ہے لہذا ان کی آخری بات یہی ہے کہ وہ اس روایت کو بھی ضعیف کہتے تھے جس میں اقامت ہے کیا حابیل اور قابیل نام صحیح حدیث سے ثابت ہے مجھ کو یاد نہیں ہے کہ کسی حدیث میں اس طرح سے دونوں نام آئے ہوں لیکن آدم کے دو بیٹے اس طرح سے تذکرہ عام کو اکثر ملتا ہے روایت میں دیکھنا پڑے گا اگلے ہفتے انشاءاللہ میں دیکھ کے اس کو بتاؤں گا کہ واقعی یہ نام حدیثوں میں آئے ہیں کہ نہیں مفسرین نے اس کو ذکر کیا ہے لیکن میرے ذہن میں اس وقت میں کوئی حدیث نہیں آ رہی جس میں ان کا نام آیا ہو دونوں کا حابل اور قابل تو میں انشاءاللہ اس کو تلاش کر کے اگلے ہفتے بتاؤں گا سوال ہے کہ آپ دیو بندیوں کی کتابوں پر دروست کیوں نہیں لیتے قرآن و سنت کے پڑھنے کو ٹائم نہیں ہے ادھر ادھر کا علم غلم پڑھنے کی ضرورت کیا ہے بھیا آپ کو ایسے ہی جیسے کوئی آدمی کہے آپ بستی میں جتنے بھی غریب اور یتیم ہیں ان کو روزانہ کھانا پکا کے کیوں نہیں کھلاتے میرے بچوں کو جان ہاں ان کو کھلا پلا کے میری آبھی جان نکل جا رہی ہے تو جو ذمہ داری ہے اسی سے فرصت نہیں ہے تو باقی چیزوں پہ کہاں سے آدمی کام کرے گا تو ہم کو قرآن سنت کے پڑھنے سمجھنے سیکھنے سکھانے سے فرصت نہیں ہے دوسری چیزیں کام کریں گے جب فرصت ملے گی تو ان شاء اللہ وہ بھی کریں گے جب آدمی کو صحیح معلوم ہو جائے گا تو غلط کو پہچاننے کے لیے اپنے آپ استطاعت پیدا ہو جاتی ہے تو جب صحیح علم آتا ہے تو غلط کی پہچان آدمی کو اپنے آپ ہوتی ہے اس لیے قرآن سنت کا علم حاصل کرنا اصلاً ضروری ہے باقی چیزیں سمجھنا اس پہ رد اسپرد ٹھیک ہے وہ بھی پہلے یہ ضروری ہے بعض اوقات ہوتا ہی ہے اس کے اوپر رد اس کے اوپر رد نفس کو بڑا مزہ آتا ہے یہ غلط وہ غلط وہ غلط اپنی اصلاح بالکل ہوتی نہیں ہے پہلے اپنی اصلاح کریں گے بعد میں دوسروں کی کریں گے کو انفو سکو کم نارا پہلے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو پہلے نام کس کا آیا اپنا گھر والے اس کے بعد دوسرے لوگ ہیں تو اس کی فکر پہلے کریں ان کبھی اس پر بھی درس لیں گے جب لوگ مجبور کریں گے تو پھر اس کے بعد وہ بھی کرنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ لوگ ایسا بولتے ہو لو آپ کی کتاب میں ایسا لکھا ہوا ابھی تک کسی نے ناک ناک نہیں کیا ہے جب کریں گے تب ان وہ بھی کریں گے انشاءاللہ